السّلام محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ باقی تمام سامعین خارہ گرامی برادران صاحب کو شما سلامت کرتے ہیں کتاب دعوت شریف میں صدارت نمبر چھ سو چار ابلیغ دو سو چھالیس ہے چھ سو چاس اوراد فتح کے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو ہوتے جو اوراد فتح میں سے جو ہے در کا درس نمبر جو ہے آج جو ہے دعا فتح کا درس نمبر دو سو چھالیس آج کے درس میں ہماری سلسلے آد بات ادواد فتح میں سے اسمال حسنہ میں ہے اسمال حسنہ میں سے جو ہے اسم مقدس نمبر نو یا مہیم کی توزیح اس کے لغوی تشریح توزیح میں ہے کل کے درس میں جو ہے عام لوگوں کا ایک درس اس مقدس اسم میں اعظم کی جو ہے توضیح لغبی توزیح و تشریح میں دیا تھا آج جو ہے مزید اسی سلسلے میں لغبی توضیع اور تحقیق اور علم اسما الحسن کی شارحین نے کس اس مقدس کے کیا معنی کیے ہیں اس پہ ہے تو اس میں جو ہے پانچواں کتاب جو ہے امام فخر الدین رازی اپنی کتاب لوامی البینات میں فرماتے ہیں جو پورا اسما کی شرح میں اصل عربی میں ہے وہاں سے لئے ہے اس میں آپ فرماتے ہیں اس کے جو ہے المحمین کے ہاں جی چار پانچ معنی کا انہوں نے استعمال دیا پہلا معنی حرمد المحمن یعنی ہوا شاہد کے محمن معنی کہ شاہد یعنی گواہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام عامات گواہ اس معنی میں دوسرا معنی حرما هو المؤمن مہمن وہی مومن ہے جو اسے پہلے والے سے مقدس میں ہم نے پڑھا اس کے معنی میں یعنی امن دینے والے کے معنی میں اس میں جو قلی و طمزہ تو حال مومن کا جو حمزہ ہے وہ ہا میں بدل گیا ہے تو مومن کا حمزہ جو ہا میں بدل کے مہمن ہو گیا ہے لین من احف ماپ پڑھنے میں حمزہ سے تھوڑا سا ہلکا ہے خفیف ہے اس وجہ سے حمزے کو مومن کو جو ہے مہمن سے تبدیل دیا یعنی المحمن المومن یعنی امن دینے والا کے معنی میں محمن کے معنی مومن کے معنی میں امن دینے کے معنی میں اور مومن کا حمزہ ہا میں بدلا ہے کیونکہ ہاتھ میں حمزہ سے خف آسان ہے یہ ایک توجہ انہوں نے اس سسم کے حوالے سے یہ کہا تیسرا قول انہوں نے یہ لکھا المحمن و رقیب و الحافظ و رقیب الحافظ رقیب الحافظ کے معنی یا یعنی نگاہ بان و حافظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اسمانے میں ایک الحاف المحمن یا مہمن یعنی نگاہ بان و حافظ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر شے کو تمام کو رات کو زمینی کو ہر چیز کو دیکھ جی کے حفاظت کرنے والا کہ وہ سکوت کر کے ہاں جہ جی کرتا ہے نظام درہم برہم ہو کے تباہ برباد ہونے سے بچانے والا تو کائنات کے نظام کی حفاظت کرنے والا اس کی نگروانی کرنے والا اللہ ہی کے ذات ہے اللہ تعالیٰ محافظ ہے اور محیمن چوتھا معنی کہتے ہیں المحمن الحاد ہاں کے ساتھ جیم شفقت و مہربانی کرنے والا ہاں جی وہ یعنی مہربان کے معنی محمد محمن کے معنیٰ لکھا شفقت الحاط کے معنی میں یعنی شفقت, شفقت و مہربانی کرنے والا اور مشفق کے معنی میں یعنی مہربان ذات کے معنی میں ایک معنی یہ کہ محمن کا پانچواں معنیٰ انہوں نے محمل کیا ہے المصدق تصدیق کرنے والا محمل کے معنی مصدق تصدیق کرنے والا چھٹہ ماں نے لکھا ہے امام غزالی کا کہنا کہ المحمن وہ حصی ہے جو جو ہے تین خصوصیات رکھتی ہو غزان فرما محمین ایسے حسی کہا جاتا ہے جو تین خصوصیات رکھتی ہو پہلے خصوصیات کے العلم بھی احوالش پہلی خصوصیت کیا علم بھی احوال شے یعنی اس کا علم کامل ہو یعنی اور اسے ہر شے کا علم ہو مہمن ہونے کے لیے ہاں جی مہم وہ جو تین خصوصیات کا رکھتی ہو میں سے کے العلم و بیاحوال شے یعنی اس کے علم کامل ہو اور اسے ہر شے کا علم ہو دوسرا جو ہوا ثانی جو معنی اس اسم میں ہونی چاہیے القدرت و على تحصیل مسالح ذالک شے یعنی اس کو اس شے یا تمام اشیاء کی تمام مسلحتوں پر قدرت کامل حاصل ہو اللہ تعالیٰ خجیر کائنات القدرت و مکمل کا قدرت حاصل اللہ تحصیل مسالِ ذالک کے شے یعنی ہر شے کا اعینات کی ہر شے کا جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی مات ہر شے تو تمام عشۂ عالم کو جو ہے اس کے مصنحت اس کے منافع کے لیے اس کی بقا اور شام کے سمرال کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کو مہیا کرنے کے قدرت کاملہ رکھتا ہو اس کو فرمائے معاہمین کہ دو تیسرا مانے کہ وہ ذات جس میں یہ خصوصیت ہو قدرت میں رکھتا ہو اللہ تاثلی مسالے ذال کے کسی بھی چیز کی مسئلات اور اس کی بقاعت دوام کے لیے جتنی چیزوں کی جتنے مسالے کی ضرورت ان سب کو حاصل کرنے کا وہ سب اس چیز کو دینے کا اس چیز کو مہیا کرنے کا مکمل قدرت رکھتا ہو میں نے اس کو یعنی اس دوسرا کیا مہمن ان محمد کے دوسری خصوصیت یہ اس کو اس یا تمام اشیاء کی تمام مصلاحاتوں پر قدرت کاملہ حاصل ہو یعنی تمام اشیاء یا کسی بھی شے کی تمام مصلاحتوں پر قدرت کاملہ اس کی مصلاحات کی چیزوں پر اس کے حصول پر قدرت کاملہ رہتا ہو تیسری جو ہے انہوں نے کہا خصوصیت جو اس میں ہونی چاہیے وہ المواظبہ اللہ تاثل تل کر مسئلہ یعنی اور جو اور جو ہمیشہ ان مذاحتوں کی حفاظت کر سکتا ہو ہاں جی حفاظت کر سکتا ہوں اللہ تحصیل تلکل مسالے ہر شیخ شے کیلے جو کہ ہاں جی بقا اور دوام کے جن مسلحتوں کو حاصل کرنے پر اللہ قدرت ہے پھر اس کی بقا اور دوام پہ اس کی حفاظت کرنے پر بھی اس چیز کی ان مسئلے کی حفاظت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کو یعنی اس مہمن ذات کو قدرت حاصل ہو المواضب تو اللہ تاصیل تلک المسالے یعنی جو اور جو ہمیشہ ان مصلاحتوں کی حفاظت کر سکتا ہو یعنی ہر شے کے مسئلہ کی چیزیں جو ہے اس کو دینے کا قدر رکھتا ہو پھر جو آخری جو ہے معنی خوشیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اور جو ہمیشہ ان مسئلہوں کی حفاظت کر سکتا ہو وہ مسئلہ جس نے مہیا کیے ہاں جی. ایک دفعہ مہیا کر کے فارغ نہیں ہو جائیں بلکہ ہمیشہ وہ مسئلہ اس کو مہیا کر سکتا تو یہ جو ہے لوامی البینہ سوا نمبر ایک سو چھیاسی اور ایک سو ستاسی پہ انہوں نے یہ توضیحات امام فخر الراضی نے لکھا ہے یعنی امام فخردین راضی لوامل البجان کے سمندر نمبر ایک سو ستاسی پر المحمن کے بارے میں مشاعیہ طریقت کے رائے یوں نقل کرتے ہیں پھر مشاہ ترکت یعنی صوفی بزرگوں کے رائے ہمت معیش مشاعیہ میں سے بات نکائے کہ المحمن وہ ذات ہے جو اسرار کا رقیب و معاف ہو اور ارواح کے قریب ہو فرمائے کہ ہاں جی مشائق میں سے بات یہ کہا ہے ترکت کے بظور میں سے کہ المہمین وہ ذات ہے جو اسرار کا رقیب و محافظ ہو اور ارواح کے قریب ہو ارواح کے قریب اور اسرار کا جو ہے رقیب و محافظ بعض نے کہا المحمن وہ ذات ہے جو تمہارے تمہارے کے کا مشاہدہ کرتا وہ اسرار کو جانتا ہو اور تیرے ظاہر کی مدد کرتا ہو ان ہر بندے کے حوالے سے ہم ماہمن وہ ذات ہے جو تمہارے خواتینات کے مشاہدہ کرتے ہیں انسان جو کچھ سوچتے ہیں اس کے دل و جماع میں جو باتیں آتی ہیں اس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اثرات کو جانتا ہے ہر کائنات کے ہر شے کے اندر جو سر ہے ہر انسان کے اندر سر کے باتیں ان سب کو بھی جانتا ہے اور بندہ ظاہر کے بندے کے ظاہر بھی جو ہے مدد بھی کرتا ہے نکال مہمین وہ ذات ہے جو بندہ ہے صد کے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اسے قبول کرتا ہے یعنی اس کا توبہ قبول کرتا ہے اور اس بندے سے اپنے غذب اور بلاؤں کو ہٹا دیتا ہے مہمن کا میں نے یہ کیا دیگر بعد مشاعر نے کہا کہ مہمن وہ ذات ہیں جو تمہارے سر و نجوا کو سر و نجوہ کو جانتا ہے اور شکر و شکوا کو سنتا ہے اور ہر طرح کی ذر و بلاؤں کو ہٹاتا ہے بندے سے تو بعض سو ہی بزرگوں نے اس اس میں معمین کی یہ توضیحات کی ہے لوامل بیان صفحہ نمبر ایک سو ستاسی تو امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے پانچواں کتاب یہ کتاب خصوصیات اسما الحسنہ سے بھی چند مطالب اس سلسلے نہ کر کے بعض کو تمام کرتے ہیں وہاں جو آل کتاب ہے الصلح وجما کے الدین انہوں نے کتاب اردو میں لکھا ہوا ہے کافی زخی میں کتاب مفید ہے فرماتے ہیں المحمن یعنی محلوق کی نگرانی کرنے والا قابل فہم انہوں نے آسان الفاظ میں لکھا ہے اس کتاب میں فرماتے ہیں مہمن یعنی مخلوق کی نگرانی کرنے والا اور خطاع سے محفوظ رہنے والا یعنی محلوق کی نگرانی کرنے والا ہر بلاؤں سے احبتوں سے ساتھ ہی انہیں خطاؤں سے محفوظ گناہ کے ارتقاب سے ان کو بچانے والا گناہوں کے ارتکاب کرنے سے ان کو بچا کے رہنے والا ان کی حفاظت کرنے والا اس اسم کے معنیٰ ہیں یعنی ہر چیز کا اچھی طرح محافظ اور حقیقی نگاہ باندھ اس چیز کا حصل معنی یہی ہر چیز کا اچھی طرح محافظ ہر چیز کا اچھی طرح محافظ اور حقیقی نگاہ بان ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اچھی طرح حفاظت بھی وہی فرماتا حقیقی نگاہ بان وہی قرآن مجید نے یہ اسم ایک بار استعمال ہوا ہے یعنی اللہ کے اسمال حسنہ کے طور پر صرف ایک بار ذکر ہوا سراح شرکائے نمبر تیئیس سلام المن المنوایت و شرمیاں کو بتایا المحمین جل جلال وہ ذات ہے جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو ہاں جی اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہو اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو طالب علمی مبہم کو اس سے پہلے جو مختلف علمات اور شارحین نے اپنے الفاظ میں بیان کیا انہوں نے ان یہاں پر سادہ الفاظیں بیان کیے المحمین کے دوسرے معنی شاہد کے ہیں یعنی ایسا حاضر اور باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا یعنی مہمن کے من شاہد یعنی دیکھنے والا گواہ کے معنی یعنی ایسا حاضر اور باخبر ذات کی جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اس کے نظر سے اس کے علمی احاطے سے اس کے حضور سے غائب نہیں کیونکہ اللہ کے کی علم کو علم فارن عرفان فرطفہ عرفان علماء جو علمی حضوری ہیں کائنات کے حد شے والا ہو جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک ذرا ہی کیوں ایک ہاں آج کل کی جو معاشر و کوب کے ذریعے سے بھی نظر آنے والے خوربینوں کے ذریعے سے نظر آنے والی جو باریک جراثیمی محلوق ہے وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہے ان میں سے بھی کوئی چیز اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ساب میرک نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ میرکا کتابِ آسمان روشنا کی ایک کتاب ہے القائم و الخلق الخل بن اعمالم وارزاک الم و اخلاقم ہاں بیا خدشہ دسما الحسن ایک سو بیس صف نمبر تجمہ اس کے یہ مہلوک کے تمام کاموں کے مہم کے اس کتاب میں کتاب مرخ میں جو ہے ہیں مہلوک کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا ان کے حرجت ان کے عمرے اور ان کے اخلاق ان سب کی نگرانی کرنے والا ماہ یہ لکھا ہاں جی محلوں کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا ماہ وہی نگاہ بان اور نگران محافظ میں ان کے رزق ان کے عمریں ان کے اخلاق ان سب کی نگرانی کرنے والا سب کا نگاہ بان چاہے وہی وحد اللہ شریف اس نے ہر چیز کی نگاہ کا پورا پورا سامان کیا ہاں جی اس حفاظت اور خصوصی نگہبانی کے کرشمے جو ہے آئے روز دیکھنے میں آتے ہیں لیکن جو ہے صفت المہمن کے معنی اور مباہم کو سمجھنے کے لیے ہر انسان کے وجود میں وجود بھی وجود میں بھی بے شمار دلائل مہیا کرتا ہے ہر انسان کے وجود بھی ہر انسان کے وجود بھی جو اللہ تعالیٰ کے مہمن ہونے کو سمجھانے کے لیے بے شمار دلائل مہیا کرتا ہے لہذا ہمیشہ کہ اپنے جسم کی جو ہے عمارت پر نظر بصیرت ڈال کر ان حقائق کا تجکر کہ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے تو اس کی حفاظت تو اس نے کس مضبوطی سے ہے آنکھ کی پتلیوں سے لے کر اس کی گہرائیوں تک کا سارا نظام ہمیں دعوت فکر دیرا کہ اللہ معاف ہے اللہ مہمن ہے دماغ جہاں سے سارے جسم کے لاحکمہ صادر ہوتے ہیں اس کو ایک جلی پر ایک جلی پھر دوسری جلی میں محفوظ سر کی نگاہ میں دے دیا جس کے جو ہے ساتھ کچھ ایسی بے ڈول سی ہے کہ وہ اپنے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مغذ کی جو ہے خوب حفاظت کر سکتا ہے اس طرح ہر ذی روح کو اسباب حفاظت دیے گئے ہیں ہاں یہ حوالہ ہے فو نمبر ایک سو اٹھارہ اسی تو اس میں انہوں نے سے تھوڑا سا ہمیں اشارہ کیا کہ اسمال حوصلہ کے بارے میں انسان اگر اپنے جسم کے اندر غل و فکر کریں تو اللہ نے جو ہے اس کے مہمن محافظ نگاہبان ہونے کو ہمارے اندر موجود ہر اعضاء کی حفاظت کے اس نے کیا حکمت اس میں رکھا ہے اس میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا تو خلاصہ جو ہے اس بات کے یہ خلاصۂ کلام یہ کہ المحمن یعنی وہ ذات پاک جو ہر چیز کا نگاہ اور نگہ کے اسباء فراہم کرنے والا شاہد یعنی گواہ امین یعنی ضامین بندوں کے احوال و اغوال و امال سے خوب آگاہی و علم رکھنے والی پاک ذات بندوں کے اعمال رزق موت و حیات اور ہر قسم کے اخلاقیات کے نگرانی کرنے والا اس عالمی موجودات میں جو کچھ ہیں ان سب کے بقا و دوام کے اسباب اسی ذات کے دست قدرت میں ہیں اور اسی ذات پاک نے ہر شیخ کی بقا و دوام کے لیے سارے اسباب و نظام میں کامل مقرر کر رکھا ہے ارش لے کے سرا تک جب تک اس ذات کی مشیت کسی بھی موجود کی بقا بقا ہے ہاں جی اس کی مشیت اس کی بقا ہے وہ باقی رہے گا اور اللہ ہی بلا واسطہ یا مال واسطہ اس کی بقا کا ضامن و کفیل ہے اللہ خود اور اگر وہ ذات اپنی جو ہے ہی یعنی حفاظت و نگرانی اور نگاہ کو سلب کرنا چاہیں ہر شے اسی لمحہ میں نابود ہو جاتے اللہ کسی چیز کی حفاظت نہ کرنا چاہیں تو وہ اسی لمحے میں وہ نابود ہو جاتے اور کوئی بھی سے بچا نہیں سکتا بالحق اس کائنات میں المحمن صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور سبھی اس کے نگاہ میں محفوظ ہے لاہ وطلّہ بل عظین حضان گرامی ہمیں اس مقدس کی ہاں جو غور کریں تو کائنات میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا محافظ ہر شے کا نگاہ بان ہاں چھوٹی چھوٹی جراثیمی ماہرو سے لے کر آسمانی میں موجود عظیم حل کاشانوں سے لے کر ہاں سیارات سوا سے لے کر زمین کے اندر جتنے پہاڑ ہیں دریا ہیں جو خوش موجات درختان ہیں پرندے ہیں چلن ہیں پرند ہے انسان ہے جنافر ان سب کا محافظ نگاہ باند. ان سب کی نگاہ کرنے والا ان کے تمام اچھے احوال کی نگاہ میں سب کو خوشیاں دینے والا ہر چیز کا محافظ اور نگاہ حقیقی معنی میں اللہ ہی کی ذات ہے ہمیں اس یقین کے ساتھ رہنے چاہیے اور اسی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرنے چاہیے اللہ سے ملتوا اللہ تعالی ہمیں اللہ کی صحیح معرفت دے اور اس سے بامارفت اللہ کی بندگی اور محبت کی توفید آمین